شرکت, شرکت دیے تھی اور یہ حد تھا انا وہ یہ حد تھا ہمارے بھائی نے دادا داریاں میں جہان خان پانی اور والد نے زبیران اوٹارائے تھا وقار لا يتحدث ان انا ان اشارہ پانی اور والد نے کی صداقت وہ کی رشت من النار میں کاروں اس کہ آسل داوہ ایتی والاو جنہیں کو سباہ وارثان و ظلم کہو زمانی تجاہیت کے لئے کہ وہ سب بخصانہ دا گئی کہ اب اکینے والا یہاں پہ نکاہ گستہ محر میں نور کہو کہ جمال والا وہ مال والا وہاں اور جمال والا وہاں پہ جمال والا وہاں پہ نصر بے اکینے والا کہ دیر بارچہ ملسل کی واہ نخلی مراسان اللہ درشی اللہ اسنلہ والرمہ رومہ چیتاثو یا تمہوسا پہ نکاہ کی انساب نکوئی جم بدی ادب ان تعالی اپ نے پن کی عمر تھا ورک میرے نصاب ان کا سواخ نور رسانا مسنا و صلاۃ و ثور پوری اجازت صاحب کوئی زذوا تری تری ثور ثور ثور پوری اندر چل دارت دار زفارہ مجھے مجمع شہیج کر کے چنہ آواز بار سے نحر چھوڑی نحر جائے گی اچھو تقرار اس دواروں کی مسنا دو دوار سلاسہ دری دری نس شری ربان سرور سن آتا شرن یا اتاو نس اتاو جائے گی نحر مسنا تو سلاسہ ادال کو اللہ حدیث صرف گئی گی مسنا و سلاسہ ربان لکسے چلے ہوئے دو دو, دو آنے دو, دو دو آنے اسی نشارٹور پدو دو آنے نحر انسیز پدو دو آنے بارے ہر سلی گی مسنا و فالذي نزل بعد داو بغیر پر اللہ معلومیگی بینشت والجزا فالذي غضب یال ادمہ تا کونہ یادی دی ولیہ شائتو و جالا بغیر دی ولیہ تا وجا دی جانو دتی سزا تہ انسان تجھ پہ مال لو بسن ورکاو تو نہ کمے ورکاو فیا تیانے نوایا بیا غیرو من هو آنجو انی لاں اپنے دو دہنا وے ولیو میں نرا ات آرات نے کہلا آرات کی ذات تی ذات کی وہ میرے آنجو حمادہ الرحمن نے دائے جو ہنا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میں نہ مندو سچ کی تو بھی اللہ لا وایا وہ اتاں کا کہتے ہیں تاں لاں تی کمی ہندے وایا طرح يلا قاموا قام يلا قاموا ترغبونا دعا سو ملکوش برکا سواقر لجمال ہنو مال ہنو داکی دش سلا عرش و ترغبونا عن انس انکعون رغبت مال اراس تراکوش داکار لجمال اراس دوجس بدران گئی دینا درد و شامل دی واللہ ذکرہ یتیمتی اللہی تکون بحجیہین تکون قرید ادال مال والجمال فانوائین ینکیو مال اراس داکی داکی دا رغبت آنوائی بار شرکت دارین در ارینه و ملی ها صورت چه گل فرمان کی خود گرا بلا نور کی قناه یا کتابات های محرمات سنای جان اقرا ما مران گریانگی در مدان جاری یادگار طور این نماز عالم و تبعت اسلام شون نبی کلی مارن در دین سباب هر مان چلا نیک صد پدار چه نیک رازی فرمانده جن ویدش مشی پیداوا قادر حدود فرباد تقسیم نجوشم اور آشفاتا، آن شفا تو جمعکی دو جو ذکر کر کر یو علیہ السلام رجول لیم آشفاتا حدیثی سیب پر آشفاتا کہ رجول خلش دیا تدا صابیت تیزی سلیہ نکہ در شفیم استرزیم دارا نکہ در رجول را نکہ در شفیم استرزیم دارا فی رجول را، ولی کچھ رجول صابیت چی ربیب غشی معاست چی مشاہن و مشترکت پیر تو شفا راشید در رجول صابیت چی رجول صابیت یادوں سے ماج شریعہ قسم مشترک کو جو مشان مشترک شنو بے شراادت پر خوب پر شراکت دی روزانہ کی چھٹی مستذم کرے درجوڑا رے کوئی حد تک ہم تک رہا ہتا کابل واہرا دنا ماوانے دریاانی سمندر یاد رمضان انجاوی نتبایا بالا قرار نہیں تے قرار نہیں تے پتہ نہیں کنے مالا ہے تا فائرہ وقتوں حضور وستر کتے باب دی در اختلافی نظام فللا ادان دے ہر حصے چلے پات سب نے سر تو شراک ثابت یعنی سمجھاؤ مع معرفت اندازہ ہے کہ یہ چیز ذرا یعنی ذاب اس بن اس رات قرات عبداللہ نشا وقالا تعظنا وشيء کی ذمۃ جملہ باقے فرمایا چلا کہ پرے کے سیدے قبیاو سر کے قظامو فرجو کے مجدا تھا کہ اس ماہ میں ماہ خدوان شراکت محاردی سے مزہ مراد کے جائز پر اتفاق دا اور کافر مسترد فرمزراب کا فنور امور رکی امام مالک رحمد اللہ علیہ دا سینہ راجہ سے دا, دا سینہ دا فنور امور رکی شراقہ تجارت و جمت سے متولی دا تجارت پکر مسلمانی ذکاغی ربوی سامان ربیوں کی تصرف کی دا اندفہ بید خبر زدن رکی مسلمان فضوران چار والی کافر سے مسلمان کی بے فاصلیں ہونے کی درش میں تقسیم زبان و بلادت اول عرب فی آئیشہ دیتا ہے جی کہ اتفاوت حدر دیکھ لیکن اتفاوت تھی یسیرہ نفاعشہ واقعی ذکر جنس دی وجہ تناسف مطولی و وسلم عقبال رہا تقسیم دا ضحایہ ہو بانی عمر کی شرط و نحقی کی آگا سنوئے اور کونی اگا تفاوت چی کم یسیروں لگے اعتبار ہونا بود عادود تقبرا لکھ عادود خود عمر فی لحاظہ کم دے یا ق جی شرکتھ میں شراخت کی نہ شراکت کرینا نہ شراکت دی ان <سؤال> جا... جی موری ارسول عبد اللہ نیشان سر بکار یہ وہ معامله بیعت کی کہ باحکام تقدیم ہے مبارک ہے کہ یہ دوبارہ یوں سکے لاضمن ہے ذیل پر قلم کار سے ابا لیت تبرق یہ بیعت لتغلیف سے ناغار وارث کی کے غیر وارث یہ بیعت تبرق ہے کار بنا ناغا بیعت لتبرق وہ صغير ظالم قائم لا پر 72 کو دو دعوے برو کلا بانزورہ بانزورہ نے ماورا ن ہوتا نہیں اس لیے یہ لوہا پھل <سؤال> کیسا ہوتا ہے عبداللہ نے ارشاد کیا نبی صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم نے ان اخروی وہ تو اس بات دے وہ سب ہو تو رسو سب محبت بھی جب ہو اس عبداللہ نے شاہ بازار تھا اے شریفہ اما ذا محبت بھی زہرہ فیشری کہا وارث عبداللہ نام میرا پہل کا ہوں کلمۃ ربابا مشرک کی دعائیں وغیرہ یعنی بہوالات تھے فیشری کہا وارث عبدو طام میرا پہل کا ہوں ابن عمر, ابن عمر و ابن سبیر ملا عبداللہ نے شام سر عبداللہ نے عمر میں قوراد رواٹھنا کہا میرا پتند فیشری کہو میں شریک انت معلوم تھا کہ ما عمران شریف <سؤال> تجارت منظر اور